صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کربلا کی فضائیں ہیں مقدس بارگاہیں ہیں اہل وہت اتحار کے مزارات پرکیف ہیں وہ مزارات ہیں کہ جن کو دیکھ کر جن کو کتابوں میں پڑھا تھا جن کے فضائل سے احادیث یوں سمجھیے مالا مال ہیں ان کے قدموں میں ہم آ گئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے واقعات کو مزید سنیں مزید سمجھیں یہ واقعہ کیوں ہوا تھا کیسے ہوا تھا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی کیوں نہ پہلے اہل بیت اطہار کے فضائل قرآن و حدیث سے سمجھ لیں اسلامی بھائیو یاد رہے کہ نبی کریم علیہ کی اولاد مبارک ولادت کے اعتبار سے اہل بیت ہے اگر سے آکام مولا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تمام اولاد آپ کے اہل بیت میں داخل ہے تاہم ان میں سے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عظمت و فضیلت کے ساتھ نمایاں شان کے حامل ہیں اس لیے جب لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے تو ذہن انہی کی طرف جاتا ہے ان رکو سے کتسیا کے فضائل و مناقب اور عظمت و کرامت کے بارے میں بے شمار احادیث وارد ہیں سبحان اللہ گویا نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی آل کا بچہ بچہ سید زادگان بھی جو ہمارے اطراف میں جلوہ گر ہوا کرتے ہیں یقیناً ان کو بھی ایک نبی پاک سے خاص نسبت حاصل ہے اور ہمیں نبی پاک علی سلاط والسلام کی محبت نے ان سب سے محبت کرنی چاہیے جبھی تو امامش کو محبت اعلیٰ حضرت مجھ دید دینوں ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان گویا ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں ہمیں بتا بھی رہے ہیں عزت کا درس بھی دے رہے ہیں کیا خوب لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاس میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئی نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے آئی نور تیرا سب گھرانا بیٹی بیٹی اسلام اب آئیے پرانے پاک سے اہل بیتے اتھار کی فضیلت پر ایک خوبصورت آیت سنتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر تینتیس کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور ترجمہ تندولیمان سنیں گے انکمر کم تیرا کنسو ایمان اللہ از وجل تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپا کی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے سبحان اللہ خان اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی خوبصورت شعر جو ہے اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں جی ان کی با پاکی کا خدا پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا خدا کرتا ہے بیا آئے تک ہیر سے ظاہر ہے شان آئے تد ہیر شیر آاہر ہے شان ہے جن کی شان کیا ہوگی اسی منقبت, کی ایک ایک جو اسی منقبت کا آپ کو ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جب نبی پاک کے کدمین کی, کی شرف آپ جائیں گے ذرا آپ کو اسکرین پر وہ اب کربلا سے ہم مدینہ لیے چلتے ہیں مدینہ منورہ میں جو باب جبر ہے ذرا دیکھیے اس باب کو دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کو باب جبریل کیوں کہا جاتا ہے باب جبریل سے جب آپ جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ اللہ کے قدموں کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور سامنے ہی حجرہ عائشہ نظر آتا ہے جہاں میرے آکا موجود ہیں لیکن ایک وقت تھا کہ نبی پاک اس کمرے میں اس گھر میں رہا کرتے تھے تو جبریل ابھی اسی راستے سے آیا کرتے تھے اور جب تک اجازت طلب نہ کر لیتے پیارے آقا کے گھر میں داخل نہ ہوا کرتے اسی بات کو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں گھر میں بے جبرائی نہیں انہیں ان کے گھر میں بے اجازت جب رائی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت شا بابا اہل بیت اس زبان سے ہو بیان اس دو شان اہل بیت مدرہ کوئے مو ہے مدرہ نے اہل بیت ہے خان اللہ سبحان اللہ اب میٹھی میٹھی سلائی بھائی اہل بیٹھ کی بات چل رہی ہے اصول تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ نسب عام طور پر باپ کی طرف سے چلتا ہے اس قاعده پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی اولاد ابو طالب کی اولاد کہلانی چاہیے تھی نا کہ اولاد رسول لیکن رب تعالی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی اولاد اولاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شمار ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیچ اسلامی بھائیوں اہل بیت اطہار کی شان میں ایک اور شاندار واقعہ اور یہ واقعہ ہے دوبارہ قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں سورت عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت سنیے کرنجونی سنیے روحینا وبنا اکم و نسا انا و نسا وسکم سرجمائے کنزول ایمان تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلا کریں تو جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لانت ڈالیں لکھ اللہ اللہ اللہ. اسلامی بھائیوں یہ اسلامی تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ ہے مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائی غیر مسلم مناظرے کے لیے لاجواب ہو کر جھگڑا کرنے لگے اب مناظرے میں جب لاجواب ہو گئے تو نبی پاک علیہ اسلاط اسلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی یہ بڑا ہی یوں سمجھے کہ ڈسائڈر دسائیڈ معاملہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو لے کر آ جائیں سامنے والے دونوں طرف والے اور پھر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت تو اسی وقت عذاب نازل ہو جایا کرتا اور فیصلہ ہو جایا کرتا تو اب کیا ہوا کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج دے دیا نبی پاک نے فرمایا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں اب مناظرے سے لاجواب ہو گئے تو مباہلہ کر لیتے ہیں تو اب تین دن بعد جو عیسائی تھے جو غیر مسلم تھے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر آئے اب وہ اپنے خاندان والوں کو لائے اپنے پادریوں کو لائے نبی پاک علیہ سرات اسلام کس شان سے تشریف لائے ذرا غور سے محب سنیے محب گا پیارے آقا کی گود میں امام حسین تھے حضرت امام حسن آپ کا دفتے مبارک پکڑے ہوئے تھے محب خاتون جنت سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شیر خدا مولا علی دونوں آپ کے پیچھے تھے اور آقا ان سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے, سبحان اللہ ہے اللہ ذرا غور کیجیے ایک طرف غیر مسلموں کی جماعت ہے اور فیصلہ ہونا ہے اور نبی پاک اپنے گویا بالکل خاندان کو لے کر آ گئے اپنے گھر والوں کو لے کر آ گئے شہزادگان کو لے کر آ گئے دوسرے لبوں میں پنجتن پاک موجود ہے اب کیا ہوا جب یہ منظر دیکھا نا ان لوگوں نے چہرے دیکھے یہ نورانی چہرے یہ برکت والے چہرے تو غیر مسلموں کا پادری کہتا ہے بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ پہاڑ اس جگہ سے ہٹا دے گا اور وہ پہاڑ اللہ سے دعا کریں کہ اس پہاڑ کو ہٹا دے تو رب ان کی دعا پر پہاڑ کو ہٹا دے گا خدا کے لیے ان سے مباہلا مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا قیامت تک دنیا میں اس طرح کا کوئی اور بندہ باقی نہیں رہے گا اے میرے اسلامی بھائی یہ وہ مباہلا تھا یہ راش ہو جاتا خیر اللہ کی اس میں مشیت ہے ورنہ نبی ہے دعا فرماتے اور اہل بیت امین کہتے تو نہ جانے کیا ہو جانا تھا لیکن اس آیت سے بھی گھر والوں کی بات پتا چل رہی ہے کہ اپنے بیٹے اپنی عورتیں تو نبی پاک کس کو لے کر آئے بی فاطمہ کو لے کر آئے مولا علی کو لے کر آئے امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب آئیے ذرا اہل بیت اطہار کی امپورٹنس کتنی ہے ہمارے اور آپ کے ایمان میں ہمارے آپ کے عقیدے میں ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے ان کی محبت حضرت رضی اللہ تر سے روایت ہے فرمزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ حج کے موقع پر عرفات میں, کہتے ہیں, میں نے آقا کو دیکھا کسوہ اونٹنی پر خطبہ ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل بیت ہیں۔ یعنی نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا ایک جگہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت رکھو یہ بھی یعنی تنویزی کی حدیث ہے حضرت ابن عباس اس کے رابی ہے ربی اللہ کاران نبی پاک علیہ السلط السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو اور مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو تو گویا اہل بیت کی محبت نبی پاک کی محبت ہے اور نبی پاک سے محبت اللہ سے محبت ہے اے میرے میٹ اسلامی بھائیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا شاندار کال ہے مولا علی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ تعالیٰ آپ کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید پڑھنا اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ پیارے آقا کی محبت بھی رہے اہل بیت اتھار کی محبت بھی رہے اور قرآن جو ہے اس سے بھی سچی محبت رہے اے میرے میٹ اسلامی بھائیوں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ سلاحت السلام کو یہ فرماتے سنا ہے خبردار ہو جاؤ تم میں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ نلاطلام کی کشتی جیسی ہے جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا اے میرے پیچھے اسلامی بھائی اس حدیث پر اس حدیث کو یاد رکھیے گا نبی پاک نے اپنی آل کو کیا کہا اپنے اہل بیت کو کشتی نایا اچھا صحابہ کو کیا کہا تم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے سبحان اللہ صحابہ کی جماعت ستاروں کی جماعت ہے اہل بیت کی جماعت جو ہے وہ کشتی نوع کی مانند ہے امت کے لیے ستارے کتنے پیارے کشتی کتنی پیاری اللہ ہمیں دونوں طرف یعنی صحابہ سے بھی محبت عطا فرمائے اہل بیت سے بھی سچا پیار عطا فرمائے ابام کو محمد حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کشتی کنارے لگانے کے لیے بیڑا پار کرنے کے لیے راستہ دیکھنے کے لیے ستارے ضروری ہوتے ہیں اور دریا پار کرنے کے لیے اچھی کشتی بھی بہت ضروری ہے سبحان اللہ ہم سب کا چیزہ کتنا پیارا ہے ہمیں صحابہ سے بھی پیار اہل بیت سے بھی پیار اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار آلہ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اساب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اہل سنت کاڑا پار سہابے اہل سنت کاغڑا سو نجم ہے اور نہ جم ہے اور نا ہے عزرت رسول خان اللہ خان اللہ تک اہل بیت جاری ہے اور آج تو خاندان نبوت کے ان چشم و چراغان کی بارگاہ میں خود مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کا نام پڑھے تو سر ادب سے جگ جاتے ہیں آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روزے کا دیدار کر رہے ہیں اور بالکل ہمارے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ انہم اور بہت سارے مزارات شہدائے کربلا کے یہاں موجود ہیں اجتماعی مزارات بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اب ان کے قدموں کی طرف چلنا ہے اور کچھ بنا کے حسنین جی ہاں یہ تو میں نے جس کو کہنا جملہ اہل بیت اتحار کے جو فضائل احادیث و قرآن میں ہیں ان میں سے چند یقیناً بہت سارے فضائل ہیں چند عرض کیے ہیں اور ابھی انشاءاللہ شاء اللہ سبحان اللہ میرے آقا کے دو پھول نبی پاک علیہ السلاح السلام کی آنکھوں کے تارے جنتی نوجوانوں کے سردار انشاءاللہ ان کے کچھ فضائل سنیں گے بالخصوص ابام حسین نبی اللہ تعالیٰ کے کچھ فضائل سنیں گے اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ کر میں ہوا کیا تھا کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا مدنی چینل دیکھتے رہیے سلسلہ جاری ہے زیارات مقامات مقدسہ صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ کربلا کی مقدس سرزمین میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس علم رضی اللہ تعالی عنہ کے روزوں پر حاضر ہیں حضرت امام عالی مقام کا روزہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے آئیے ان سے امیر اہل سنت کی جو فریاد ہے مل کر کرتے ہیں یا شہید بلا فری یاد ہے بلا کش میں پاتماں پریا ہے نور چشمے پاتم آ حصب تے مو سپا فریاد ہیں آصیب تے پاپا فری یاد ہیں مر سدا فریاد ہے ہائے نے مر سدا فریا اس انک بینکا سجکا جو کے ہیں اس علی اکبر کا صدقہ جو کے ہیں ہم سبھی ہیں مو سفا پر ہیں ہم سبھی ہیں مو صفا سدکارکیا جام پل پت کا پیلا پریار دشمنوں کی دشمنی سے تنگ ہائے شہ سوارے کر بلا فریاد ہے شہ سوارے بلا ہے راتے ہی میں بھٹک کر میں رہ گیا رہ نماں پریاد ہے رہ پر نماں فریاد ہے نور چشمے پاتی ماں ہر طرف سے ہے بلا جو داپیں کرو بلا پر داپیں کرو بلا پھر صحیح بلا پریا یاد ہے